کیا بتایا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق کیا مطلب آه آه آه آه مطلب یہ ہوا کہ کافر دا عشق دنیا نال مخلوق نال مومن دا عشق پیر باہو سلطان سرکار واگ رب نال ہونا مخلوق دا عشق کا دے نال ہونا وہ بھی رب کی وجہ مطلب ہے مومن آپ بھی رب پہ جا ٹکد ہے جد بھی وہی وجہ رب پہ جا ٹکتا ہے اشارے کی گل سیا اقل یہ آخری حرف پہ گور کرو پہلا حرف بھی ہے اک جتوں پتا لگتا ہے کہ عشق صحیح تے اکو جہاز کچھ پچھائے گا جی عقل صحیح ہوتا بھی ایک تھان پہنچا فرق کو آخر آخری حرف فال وہ ہے قاف عشق دا تے لام اقل کاف کب کا ل کورب کے شروی آف اربی چ لام جڑے نا لام را لے کا اس میں اشارہ پید کے لیے بنتا ہے جب لام درمیان میں ہے اس کو کہتے ہیں لام بود کا اشارہ کی لگتا ہے اکھے کے اقل جڑا ہے نا اقل ج محلے دے پیچھے دے ہی رو گا بن کے تے لام بو دلا اے دن حالت تو بری کر دے گا جی اقل میشک چلے تے پھر یہ کافی دسد رب دے قریب کر دے گا جو ہے عشق ہےشق کا آخ قرب عقل دا لام دستا ہے بہت دوری جی دا مطلب ہے اگر عشق تو بغیر عقل والا رہا تو دور گا لام دوری دس دے جے عشق نلا گا تو پھر دن ب دن عقل بھی تین رب قریب کرے گا نو پیر باہل سرکار نے اپنے لفظ فرمایا آپ فرمانے عشق بھی گلی اول چیڑا عشق بھی گلی अवलल नीचेड़ा अकल तोर हटावे صاحب آپ بلارے بری صحیح کر دے, دے تو ما معشوق اللہ ہے پت کا بھی وہی ہے تحریری بھی بزرگ فرمانے خدا کا تصور دلہ و نکل سکتا نہیں فرق صرف ایسا ہے کہ خدا جنہوں سمجھ بیٹھا وہ غلطی ہو گئی ہے اگر خدا تسم پور نکل گیا تو تحریریا جڑا ہے یہ کیوں آخر تہر خدا ہے جیڑا خدا نو نہ لیکن نہیں وہ آر خدا ہے ہون تو بھجیا نہیں نہ پج سکتا ہے کسی کی ضرورت نہیں خدا کو بھجے تصور دل دماغ جمیا ہے ہر کن کوئی نو سمجھے گا کوئی کسی شہ نئی کسی شہ اکل صحیح رحبری چیک کرے تو اللہ یہ صفائی ساری دل دی عشق نہ آتی تا جا کے وہ ماشو کے حقیقی پاؤں گا کلندر اقبال فرما اکلو دلو نگاہ کا ارے منشی ہے اشک اکلو نگاہ کا پے اولی ہے اسٹی اس ہو تو شروطی بت کدو لگاؤ گے پروش سبحان اللہ ادر ویل سجنا رب واہد شریک مولا ایک عشق والا دل ہے جا ہر گیروں کٹ کے صاف ہو کے مولا کو فرما اللہ والا توجہ یہ دل جا شیشا آئی نہ دل آئی نہ شیشا ہے شیشا ہو جاوے دسدا نہیں جے خیر دیکھ مصروف ہو جاوے دل رب تو علاوہ کسی ہو نہ لگ جاوے تو پھر سمجھ میلا ہو گیا ہے دھندلا ہو گیا ہے پھر محموم و نہیں دسنا جے درسنا عشق عشقے کپڑے نہ کر لو پھر اس اللہ تو سوا ہوئی دستا ہی نہیں بزرگ بزرگ گل لکھی ہے نال بولو مولا روپ سرکار ایک نقتا لکھا پرماند نے پہلے جڑے بادشاہ آدھے سن کبے پاسوں پہلوانہ بٹھا دے سن دلیر رہے سجے پاسوں کلم والے کیونکہ لکھنا سجے علم دا تعلق سجے پاس فرما دی اللہ والے آشکا کے دے فکیر سوفیاں وہ سامنے بٹھا سن کیوں فرمایا اور دلے شیشے والے دل رکھنے والے تے سامنے بٹھا سن سا تاکہ آپنا رخ دے دل دے شیشے میں سانوں نظر آئے اص اپ خرابیاں دور کر کے اپنی خوبیاں بچا رہیے وجہ نہیں فرمائی ہونا من صاف جو ہوا ہے جدو سامنے بیٹھن گے بادشاہ اپنی تصویر صحیح ادھر نظر سی جد نظر آتی پتا لگتا سی آ سڈے چھامیے کٹ لیے آ خوبیے شکر پڑیے آل معلوم ہوا اللہ وال دل صاف ہو جستا کون ہے ہر اگلی گل سناو المومن میرا تل مومن حدیث چاہتا ہے مومن, مومن کا آئینہ ہے مومن مومنٹ کا آئینہ ہے پہلے مومن, مومن کا آئینہ ہے کی مطلب بندہ مومن اللہ مومن کا آئینہ ہے پندرہ مومنٹ اللہ بھی مومن, اللہ مومن ہے المومن المو اللہ قرآن کا اپنا نام مومن وہ میرا کبھی نے امن دن والے مومن امن لین والا مومن تو میں امن لیا اونے امن دیتا دا وہ بھی مومن ہے بندہ بھی مومن ہے المو من میرا آت المومن فرمایا ہے شیشہ ہے اس مومن دا اے مومن اس مومن مومنٹ کا شیشا ہے تو شیشے ناف کرے گا جو مومن دسے گا بزرگ دو گلیاں نے توجہ رکھ دو گلا بزرگ کی شیخ ساتھی نے کی شیخ رومی نے کی فرماوے فرما چین دے چائنا چیز چائنا نقش نگار بنا بڑے استاد سے ماہر لوگ سن کسے ملک کا مقابلہ ہو گیا توجہ ہوں मुकाबला एक दीवार नक्श बना दूजे दूसरे ने जेडे दूसरे मुल्क वाले सन उन्होंने नक्श बनाने शुरू कर दौर लाया नक्श बना हसी जेड़े दूसरे सन चाइना वाले चीन वाले उन्होंने अपने दीवार से नक्श पाने बजाए अपनी दीवार को चमकाना शुरू कर दता जी पर काम कर रहे सन भी परदे वाल काम कर रहे सन वह चमका रहे नक्श पा रहे जदों मुकाबले का वक्त आया पर हटाए सामनिया दीवारा सन जूसरे मुल्क आया ने नक्श पाया उस सारा का सारा शीशे वागो इधर चमकन लग पे बिचारे इधर वक्त लाने रहे दीवार को चमका के मुकाबला जित लिया बजुर्ग फरमां दुनिया कैनात नक्श दिल तना पाओ इस दीवार को साफ जाकर इस दीवार को चमका लूमी सरकार की गल हूं सुना رومی فرماند نے ایک حضرت سنا یوسف علیہ السلام دا پچپنے دا بیلی سی. بڑی مدت دا دا کرنے آیا آپ فرما نے بہلی آ دس اور یار یار والے توحفہ لے آدے اور میرے آستے کی تحفہ لے آدفوں بغیر یار والی ایویں سمے جی چکی والے بغیر تایا تو چلے آئے تحفہ لے آنے ہی میرے واسطے وہ ارد کر سویا میں بڑا پھریا میں کیا تحفہ تیرے آس کے لے آؤں بڑا فریا و پر تنا ہی سر تے کا جگہ ہی نہیں لگا میں واسطے لے آؤں پر ایک شہ سرف لے آیا ہوں انہیں پوچھا کی فرما عرض کی تی میں शीशा बड़ा सोना लिया तोहफाई मेरी याद दावी भी सब जब शीशा वेखेगा मेनू याद करेगा तेरे वास्ते तोहफा इन कि तेरे नार दा सोना कोई नहीं जब अपना शीशा वेखेगा अपने आप में उद्चेगा رب بھی شان سبہ نا آخے گا یاد کرے گا کہ میں سکیر نی یاد رکھ لوگ جے میں کسی تو کی ویکنا سو آپ ہی سونا بڑا میں صرف شیشہ لے آتا کہ اپنے آپ ویچ لے تین کسی ہوفے ویخن کی لڑ کوئی نہیں بزرگ فرما دے نے اور خدا دیا بندیا جا دل اللہ دفاع رب دیا تلبزارا جا ہوئے کبھی یوسف نلنے مر کے وہ پوچھے گا دس میرے توحفہ کی تو لوفہ ل जे हो तो होवेगा सियाना हक बल वर्गा तो आखना लजपाल की तोहफा ला तेरे नाम दल सुने मैं सिर्फ उीशा लादा दिल वाला जेवेच आपूख आप, नुबेख। आप नुबेख मेरे तेरे सिवा कुछ नहीं दिसना میرے دلے تیرے سوا کچھ نہیں دسنا میں ہو جا شیشہ چمکا کے لیا قرآن مجید فرمانہ الا من اکل ہب کل سلیم فرمایا میں رب کو رحمتا وہ واسطے نے جڑا دل سلامتی والا کی مطلب شیشہ آ شیشہ صاف لے کے, آوے. ساپ کے آوے ہو جا اپنے دل ناف کر کے لے جا پرور اپنی شانا تیرے دلے آپ <تصف> بھی اپنے آپ کا دیدار بھی کرے تینو بھی آخے واہ بندے آوفہ لیا میں تینوں نہیں بھولنا ہوں نا سے جا ہم وہ اور تھے جن کو میں بھول گیا جو ہے سب کے جانا اللہ گیا بندے پاک محمد کریم کیوں اللہ تعالی نو کائنات تو سب کو وڈے محبوب لگے ہیں اس واسطے مبارک دل ہی کا پیسہ بنایا اپنی صحیح صورت نظر آئی ہے سرکار فرما جب آپ پیر مریض ہو گئے واپس آئے نا جہانگیر اپنا آلمگی بادشاہت اور آلمگیر ہر رسی میں جناب تجارت دستا ہوں پر خبر کا نہ تم آئی تیری اولاد की मतलब मैं अपने दिल का शीशा खराब करके बैठा मत खैर का नक्श पै जाए मत खैर तो नक्श पवे भाव शीशा खराब कर देरमाया दिल लालो लो मुहकार ج کوئی اس لو جانے بڑا گہرا لیکن اقلے رکھنا چاہیے تبجو نہیں بنتا لیکن ہے کہ اکل, اکل چلاکی نال کسی ویل کٹن نہ شروع ہو جائے اس معشوب تو دور نہ کرن شروع ہو جائے کیوںکہ اکلے چاری تکاری جڑا ہے نا اے دے فنا قربانی اے آدار میں یار ہوئے توجہ یار ہوئے تو ہٹنا نہیں باہیں کلی کھ نہ عقل اار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بے چارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حقیق اقل آدی اپنا ال سا رکھا یعنی کیا مطلب اقل جس رفس پیچھے چلتی مکار بن جے اقل دل دے پیچھے چل کشکے چل جائے تار کی گمخار بن ج لیکن ہے جا یہ پورا اقل نٹ نہ لےک اکل بلٹ لوگ مجلو بن جنیا کا نظام بھی میں چلانا ہے ناج نولا روی اللہ آخری وقت آپ عشق ان غالب ہو گیا مڑ یہ نتیجہ نکلیا جڑا پڑ آئے سن ہندوستان چو یا جب سارا دا سارا بھول گیا ایک معشوق حقیقی دے پچھے مہر علی ریا آپ خود فرماندے सब लिख्या पढ़िया भुला ना दी होश रह नमाज दी होश भी नहीं सी जगह जगह होश दिवा के नमाज वास्ते तो फिर आप सरकार होश हिचा के नमाल पढ़ लेंगे सर पता नहीं नमाल की पढ़ते سب لکھیا پڑیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن بیٹھی میں دم دم لو لو سان دل لگڑا دے پڑے وہ سب لیا پڑیا بلا گی سب لیا پڑیا ایک گیت سجن دیکھ گا بھی میں damlo lo sada e dil lagda de par wah la sallallahu zikr آخری گل سنا ہاں ادھر اقل بھی روے عشق رو بھی رہے پھر دنیا ہر شہ آپ اپنا مقام پہ قائم رہ توجہ اقل نفس کے پیچھے لگ کے دل تو رشتہ توڑ جاوے فرگیت بنتی ہے اگر عشق ہاں پھر کل کل اقل توڑ کے اپنے تابے رکھ لو تو پھر ولایت بنتی ہے جی عشق اقل لوگ یہ اپنے پچھو ہی مکا لے صرف ایک جو گی ران دے تو پھر مجسوت بن جاتی توجہ ہے کہ جی یہ اپنے مقام تہ کے کام کر شریت بن جاتی وجہ نہیں فرمائی کلندر اقبال فرماؤں گا برا نمان برا نمان ذرا آز ماگ دیکھے برا نمان ذرا آج ماگ دیکھی سے فرنگ دل کی خرابی خرد کی مامولی وہ کما لے کہ نو اقلر چلاک بنا بنادیا جگ وسا لیا جاوے دل اجر جائے نہ کما لے لے اچھے دل اجڑ نہ دا جاوے دل وسے اشک دال دل وستا ہے اقل دال جج وستا ہے پیر باہور دے کی کرتے ہیں وہ آتے ہیں جج وسے نہ شالا دل وس پوے جو جو شہر وستا बहार ना भी दिशे मुड़ भी खैर शार उज्या हो रोमना बहार बारों वेख के हसती अंदरों रोंद उस दुनिया बार वेख के रोंदी यार दिल वेखते सी अंदर ठंडक पी ہر سونی صفت دل چڑی ہوں دیشی. تے اپنے رب سے پورے راضی ہو کے بیٹھے ہوں کہ سر سونے تو مل گیا تو ملوڑ کے لیے ملوڑ کے, دی. کے دی. تا کر کے اور ادھر دیکھو بس گل ختم کرن لگا دنیا کا جہان بدلتا رہتا ہے اگر دل اس کے ساتھ چمک جائے تو جی بدلنا بزرگ فرماند جلا جگہ لا رب نہ لا رب نہیں بدلتا جب رب نے نہیں بدلنا اور جدو او نہ لاگ گا جگ بدلتا رہے تیرے دل نق سد کے جانا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم جنوب اللہ نے اپنا خلیل فرمایا خلیل کنو کہ خلیل آدھے خلیل آدھے ایسا دوست جڑا دل کی رگ رگ چڑ ج اللہ نے اس کو کیوں خلیل بنایا اس نے دیکھا خلیل کے دل میں میرے سوا کوئی ہے میں ہی بڑیا توجہ کا مجھ تفہدر نے حضور نے فرمایا اکبر کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد وال ہر آن والی کھڑکی بند کرتے ہو پر ایک بزرگ بھی نہ کروں ابو بکر آخر ہر دربار کھڑکیاں شریف الداخرو فرمایا ہر کھڑکی بند کر دو ابو بکر نہ میں کرسی نو اپنا خلیل بنا ہوں گا ابو بکر بناؤں گا میرا خلیل اللہ ہے کی مطلب نبی دسیا ہے او صحابی, دے سارے دے صحابی سارے سحابی سارے نے پر محمد دل دا خلیل کوئی نہیں خلیل اللہ ہے کہ محمد دل چوا ہوسے تھان ہے لوگ ان متا کلن خلیل ابا پکڑ خلیل لیکن صاحبوں کا صاحبوں خلیل اللہ فرمایا اگر میں خلیل بنانا ہوں دا ہوں میں ابو بکر خلیل بنا لیکن تب اس یار یعنی محمد پاک دا ہوں خلیل اللہ ہے <تصفح> دل ہاں ہاں ہاں تا اگلے فرما نے دل کے حجے اکبر اکبرستی از ہزارہ دل, دل بے پرستی دل چلے آؤ اکو دل قبلے کر لے ہزار کابیا لے وفضلے. <تصفح> کیوں فرمایا کابا تام رے فلی لے آ رستے حضرت چلی <تصفح> حضرت خلیل تو ہی ابراہیم خلیل کی فرما نے آ فرما نے جدو چند کی پوجا کر دی سورج دی پوجا کردی جدو چڑھ دیکھ ڈگ پہ سجدے نو آ فرما نے چڑھیا تو منازران فرما نے اے میرا رات بے، او گیا فرمایا مطے ڈب گیا دوسرا چڑھیا فرمایا اے بڑا لگ رہا میرا رب وہ بھی ڈوب گیا وہ بھی ڈوب گیا آپ کی جب دے فرمایا فلا لا احب آفلی فرمایا میری قوم سن لو میں ابراہیم बदलन वाले प्यार नहीं करता डुब वाले करता मैं करता वा जरा तबदीली तो क्यों जे डुब गया डुब गया तोिलों गया, गया की होया फिर तब्दील होके मैं प्यार किए करा अपने दिल नदलता रहा हर शह پھر دلی کا میں لا وا جڑا ہر تبدیلی تو نا او نہحبت محبت عشق والی تھا بدلے نہ کر کے بزرگ فرما سارا جگ بدل جاوے اللہ نے فقیر کا دل بدلنا روز پاک میرا گل سو غوث پاک میرا دی گل سن آپ دا بیڑا شریف بیڑا مبارک سامان لے کے آ رہا ہے دے لگ شریف دا دریا ڈب گیا خبر دیکھی گئی حضور بیڑا سامان آ رہا سی غر کو گیا آپ اپنے دل شریف وال نظر فرما کے اکھا بند کر کے فرماندے حمل کچھ دیر تو آسیالہ ڈبیا آپ پھر اپنی نظر مبارک جھکائی فرمان دل احمد للہ خادمہ پوچھا دور کیوں یہ دو کم کی بیلے؟ <تصفح> خبر جدو خوشی خبر آئی ہے میں وجہ اپنے رب تو بدل نہیں میں دونوں حال چ اپنے دل کو ایک ہی پایا ہے تا پڑیا میں وجو ہے, ہے الاڑیا عشق کے عقل کا جوڑ بڑھے قدرت نے آخر چیزیں رکھی ہیں لیکن انہوں آپ اپنی تھان رکھنا یہ کمال ہے دل عشق تو خالی نہ عقل ہے وہ عشق تو آزاد ہو کے شیطان نہ بن جائے شاری چلاکی دے پچھے لگ کے عقل اقل کراؤد تے اقلو اللہ رسول <سؤال> سور پیچھے چلا <سؤال> کے تے صرف دین سے دنیا <سؤال> کا نقصان سے فائدہ یہ پھر عشق کراؤں گا اقل تو <سؤال> یہ کم عشق کراؤں گا تو عشق کی کاف عقل کا لام وہ بوتھ بتاتا ہے یہ قرب بتاتا ہے نہیں سمجھ لگی کہ جی اس بوتھ نوری دور کرنا عشق کی کاف کو دور نہ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے اللہ وال امتیاز یہ ہوتا ہے عشق والے ہوں اقل اپنی نو عشق کے تابے دے ہیں میں پہلو آخیا کہ مغلوب کر بیٹھ کھڑو تو مجلوب ہو گئے نا وہ پھر اپنے آپ سے ٹر ہے لیکن دوجیا نائد نہیں دینا باہو ورگا سرکار ورگا اگر ہوئے عشق تے ہوشک اقل دونوں قائم رکھنے والا لیکن اقل کو عشق کے تابے رکھنے والا سلطان صاحب قلم کا اقبال کا پڑھ کے باہو سرکار کا پڑھنا اقبال فرما اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان اکن اکن. اکل چوکیدار چوکیدار بھی کرتا ہوا تو ہے چنگا وہ پہلو دس گیا کہ پاسے پھر نہیں جان دے گا یہ دسے گا کہ بوتھا نال لائی گئی محمد اربی خالک نال کدھر لگا کھنا ابو بکر کدر ابو بکر تو خیر دل لگے ہی نہیں لگی اے عمر کدھر لانا ہے پا دل, آو دل مقام مکان میں تدر چلیا اکل چوکی دار اچھا ہے دل کے ساتھ دل رہے پاسبان اچھا ہے دل کے ساتھ آ, رہے پاسبان اپنی لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے ہر جگہ چوکیدار نہیں رکھنا ہوں کئی تھان ایسی آ جوں محبوب لال چار گلا چوکیدار کرنا ہر تھان چوکیدار نہیں پرمادہ کبوال اکل ہر تھانے دل کے لوگ چند لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جب عشق عشک کی گی عشق مبالک کمرے تھانے اتے چوکی دار ایک دونوں ایک میں نہیں پ سمجھ آئی کہ نہیں پیر اللہ پیر بابو فروانا عشق جاتی ہڈی لو لو لکھ زبان کرنی گنگی باتیں ج مہاد ناتے ہو تو کبال نمار کبور نمار جا ہوں جب یار یار بشناتے